اب یہ سورہ مبارکہ آ گئی الحجرات میں ابتدا بس کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک زمین میں کی ہے جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد اور وہ بالکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بالکل صحیح جوڑا ہے یہ در حقیقت سمجھ سمجھیے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے مثلاً سورہ فتح میں ہم نے یہ پڑھا تھا بولے تو ضرور اللہ کے رسول کی تعظیم توقیر ان کی مدد ان کی نصرت یہ تمہارے لیے لازم ہے پھر ہم نے ابھی پڑھا اہل ایمان کے لیے تمہیں رحم دل ہونا چاہیے اہل ایمان کے لیے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہمدردانہ نیک بھلائی کا خیر خہانہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں اب سامنے آ رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جد و جہد ہے اس کے لئے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس کو بھی اس سوئے کا میں واضح کیا گیا تو سورہ حجرات کل اٹھارہ آیات ہیں دو رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے دستوری بنیاد کیا ہے اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قدم و بین و رسول ہی اور تق اللہ علیم <عَلِيم> اے ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کا ٹکوا اختیار کرو اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر ایک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاقریت اللہ کی ہے لیکن حاقی اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی سے تجاوز نہیں ہوگا چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلنٹ قرآن یہ دفعہ موجود ہے لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا ایک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل بنا دی گئی ہے وہ غور کرتی رہے گی کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی سال ب سال رپورٹ نہیں آتی رہیں گی کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روس سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہی کام ہوا ہے محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس آئیڈلوجیکل کاؤنسل کی کوئی سفارشات لازمن وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے اکثر و بیشتر تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کتاب اور سنت نو لیجیسلیشن کین بی ڈنر بک آف اللہ قرآن یہ ہے اصل الاصول یہ ہے دفاع کہ اس دفعہ سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹ باڈی آپ بنائیں اسے آپ پارلیمنٹ کہیں اسے مجلس ملی کہیں اسے آپ کا کہیں اس کی لیجسلیٹ اتارٹی جو ہے وہ لمٹ ہے لمٹنشن اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون شادی کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباہ ہے اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجیے کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں مہمان بلا رہے ہیں اس میں مشروب کون سا سر کیا جائے اس میں روحسا شربت پلایا جائے یا کوئی سیون اپ پلایا جائے یا کیا کیا جائے اب اس کو آپ وہ بھی مباح ہے وہ بھی مباح ہے اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لی لیکن کثرت رائے کیا سو فیصد رائے بھی اللہ کی کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی وہ تو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت بطمدگی سے واضح کیا ہے آپ نے فرمایا مسر المومن کا مسل الفرث عقیت ہی مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بدا ہوا ہے چھوٹے کے ساتھ ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بند گیا رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بند گیا قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے احکام سے بند گیا تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے وہ جو چاہے قانون بنائیں وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں ہومو سیکسولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں لیگل اسٹیٹس دے دیں ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں نو لجسلیشن امن اللہ تو کر دیں گے اللہ و رسول الحمد اللہ اس کے بعد جو آ رہی ہیں چار آیتیں یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا کرنے عمل ہونا چاہیے دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آ گئی اللہ اس کے رسول کے احام کی اطاعت لیکن ایک ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد کیا ہے حضور کی تعظیم حضور سے محمد محبت حضور کے نقش قدم کی پیروی آپ کے سرتابی نہ کرنا آپ کے آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا اب یہ ہے وہ توقت ہو ہو تو, تو رو ہو و تو, ہو،, تو ہو یہ گویا کہ اس کی شرح ہے جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا انتہ بتا مال حکم مبالا تمہارے سارے امال ہبٹ ہو جائے تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبی رو نہیں کیا ہے میں نے چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا جنا نہیں کیا کچھ نہیں کیا لیکن نہیں گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا عکارت کر دے گا وانتم لا لاتا شروع تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ان الدین ایک چیز کو منفی انداز میں بھی کہا اب یہ تو مثبت انداز میں جو شاباش دینے کے انداز میں بےشک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے امتحان کر کے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے اختیار کر لیا ہے تقوا کے لیے اب ان کے قلموں میں اللہ تعالیٰ تقوا زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا لہو مقصرت ان ان کے لیے مقصد ہے اور بہت بڑا عجر ہے اندر ندینہ یوناندونا کبھی برائے حجرات السلوم یہ بھی سوئے ادب تھا اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوئے ادب ہے وہ لوگ آتے تھے بدو سے اب حضور کا اپنا اپنے معمولات تھے کس وقت آپ کو ہونا ہے اپنے حجرت سے اور وہ باہر سے ہوگا. محمد حفوظہ لینا آئیے ذرا بہت تشریف لائیے فرمایا کبھی مرائل حجرات بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے حجرات کے باہر سے اکثر لا لایا ان میں سے اکثر ہی وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے ولہ صبر اگر وہ صبر کرتے حقہ تخر جائی کہ آپ خود برآمد ہوتے حجرے سے تشریف لاتے باہر لکانا خیر الوں یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا وہ غفور الرحیم اللہ غفور اور رحیم ہے یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی یہ صرف بدو ہوتے تھے اور ظاہر بات وہ مہذب لوگ نہیں تھے اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا اور عرب کا بدو وہ تو یوں سمجھئے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقف بہت دور تو اس لیے ان کا کیا ادر سے انہوں نے کی ہے یہ زیادتی لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بسنے والا ہے آئندہ اس کا ارادہ نہ اس کے بعد آٹھ احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد دین کی جد و اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے مستحکم نہیں ہے مربوط نہیں ہے تو ظاہر بات جد و کمزور ہو ہے اور اس کے اندر رکھنے کہاں کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں دو بڑے حکم اور چھ چھوٹے حکم ویسے وہ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہے وہ بھی میں آپ سے ارض کر دوں گا اس لیے کہ وہ ایک ایک آیت میں تین تین جمع کیے اور یہاں پہلے جو دو بڑے حکم ہیں ان کے لیے مستقل آیات نادر ہوئی بڑے آکام میں سے پہلا کیا بے لب اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر اطلاع لے کر فتح تو تحقیق کر لیا کرو اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو تم پہلے اسے پریمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پہ تم حملہ کر دو نہیں پتہ بھائی تحقیق کر لیا کرو ان تصویر وہ قومن جہالت مبادہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں پس میں ہوں علامہ فالتم اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نازم اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے ہاں خبر لانے والا صدیق اخبر ہو رضی اللہ تعالیٰ اور بات دوسری لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے اس کا کردار اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا اس کی پوری طرح تحقیق کرو تفتیش کرو اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں و نفیقوں میں رسول اللہ اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں یہ اس سے کیا مراد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں بعض کے خسر بھی ہیں یہ رشتے ہیں کہ نہیں بعض کے بھتیجے بھی ہیں تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں یہ اللہ کے رسول ہے بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ بے جائے کہ اللہ کے رسول ہے اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سمجھے بارہ داماد ہے داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا نہیں اللہ کے رسول ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم نہیں چاہیے وہ یہ تو اللہ کے رسول ہے علم اللہ, اللہ اگرچہ محمد ابن عبداللہ کوئی شک نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے لو یوتی کثیر اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں لانی تم تو تم مشکل پہ پڑ جاؤ گے تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں ان کی منشیا دیکھو بلاکن اللہ ابابمان لیکن اے محمد کے ساتھیوں اے صاحب رسول اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے بہ فی قلو اسے تمہارے قلوب کے اندر کھما دیا ہے وہ کر رہا ہے لہم اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت جو نازل ہوئی قرآن میں ولاکن اللہ حب باقم المان فی الوب کم و کر رہا کفرم الفسوق ابل اسدور یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہے اور جو سعادت مند ہے اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے فضل بن اللہ ونعما اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کا اسان ہے وہ اللہ علیم الحکیم اللہ ہر چیز قائم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے اب دوسرا حکم آ رہا ہے وہ ان طائ فتح آخر اہل ایمان بھی انسان ہے جھگڑا ہو سکتا ہے اختلاف ہوگا اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا جھگڑا سخت ہو جائے اختال بھی ہو جائے گا آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں اور حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں یہ کون ہے کس کو آپ کہہ دیں گے کافر معاذ اللہ سما محاذ اللہ تو فرمایا وہ ان طائف فتح اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑے فاصلے تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے آپس میں نپٹ لیں نہیں ان کے درمیان صلح کراؤ تمہارا فرض ہے یہ اجتماعی فریضہ ہے صلح کراؤ پاس ہو ہوگا نہ ہوگا ان ڈفرینس ہمیں کیا تعلق غلط اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد جوہ کمزور پڑ رہی ہے لہذا فرق ہم جو اسلحو بہن ان کے درمیان سلاح کراؤ فیم بغا کہا ہوا اگر پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے سلح کی پابندی نہیں کر رہا سلح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا فقاتل التی تبگی اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں معاملہ اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو پوری مسلم معاشرے کو پوری ملت اسلامی کو وہ للکار رہا چیلنج کر رہا ہے تو اب ان سے جنگ کرو حتہ تفیہ اللہ ابر اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے فا انفات پھر اگر وہ لوٹ آئے فاصلے ہوں ماں پھر ان کے ماں بہن دوبارہ صلاح کرا دو میں انصاف کے ساتھ واپس توں اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا انصاف کرو اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریب پر تم کو اجادتی کر بیٹھو اس لیے اب اس سے تم بھی لڑے ہو لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے تو اب بھی اس پر کچھ زیادتی نہ ہو جائے وہ تو ان اللہ یب المخصطین اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے اب ایک آیت میں تین حکم اور دوسری میں پھر تین حکم یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں بات, بات چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دنوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں ان نمل مومنخو الفاص تو اسی کے ساتھ آ گئی یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان کرا کرادیا کرو و تق اللہ اللہ کا تقواہ اختیار کرو لال نقل الحمن طاقت رحم کیا جائے اب وہ آ رہے ہیں دو آئے تھے یاسر قومن خیران خیر اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے تمسکور نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے کسی ایک عیب کو دیکھا ہے اس کی ناک چھوٹی ہے اس کا کان چھوٹا ہے اس کا فلاں یہ ہے اس کا یہ ہے تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے دس گنا زیادہ ہو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت تم سے ہزار گنا زیادہ ہو تو تمہیں کیا پتا تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے اسی طرح عورت سے دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے آسان یقیرہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں ایک حکم تو ہو گیا قبض خور نہ ہو ولا کل میں اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو عیب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ آخر وہ تمہاری تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے امت کا فرد ہے تو اس کو عیب لگا تو تمہیں ایب لگا اس لیے فرمایا بہت ہی بلی الفاظ ہے ولا کل میں دو الف سکوں اور لوگوں کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے اس کو چڑانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا یا اور کسی فرد کے لیے کسی گروہ کے لیے تو یہ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسندیدہ نہیں ہے یہ تین کام ہو گئے ایک آیت میں روکا گیا اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دوست آپ کا آپ ایک خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں سو دفعہ وہ سن لیتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا کسی وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرا پڑ جاتی ہے پھر کھولے نہیں کھل سکتی لہٰذا بہت اسم الفظوں کو بادل ایمان ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضی دی ہے تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے تم متوجہ ہی نہ ہو ممنم یتوف اللہ محمد علم اور جو بعض نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں تو ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے سمجھانے کا انداز بھی ہے اور ڈان بھی ہے بعض نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں پھر تم ظالم ہو اگلی آیت میں پھر تین چیزیں وہ پہلی تین چیزیں روح در روح ہوتی ہیں آمنے سامنے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں پیچھ پیچھے ہوتی ہیں یام کثیر نواز اہل ایمان زیادہ زنگ کرنے سے بچو خواب کا گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے کسی کی طرف سے کوئی روش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے اپنے دل میں خواب کا کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوئے دن پیدا کر لینا انداز دن نے اسپورٹ بعض دن جو ہے وہ تو گناہ کے مرضے تک پہنچ جائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شہ ہی نہیں لہٰذا کہ تمہاری طرف سے بویا کہ تہمت ہو رہی اس کے اوپر قلبی طور پر تو تہمت ہو گئی بلا تجسس اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو بارہ اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن افراد کی سطح پر خام خا فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں کیا وجہ یہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں کچھ لوگوں کی ہوتی تلاش میں جاتی ایسی چیزوں کی ولا تجسس تجسسو تجس مت کرو ولا یک تب بازو تم بازا اور تم میں سے کوئی دوسرے کی بھی نہ کرے کسی کے پیٹ غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے چاہے وہ برائی بلفیر اس میں ہو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو آپ نے فرمایا کبھی تو غیبت ہے اگر برائی ہے نہیں تو تومت ہو گئی وہ تو غیبت سے دوڑا جرم ہو گیا لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے اوہد حکوم کو لگا ہم آخری کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے تب کرے تم یہ تو تمہیں بہت برا لگا بہت گن آیا یہ کیا بات کہہ رہی اللہ تعالیٰ نے کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا لیکن موجود نہیں یہ دفاع نہیں کر سکتا وضاحت کرتا آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے آپ خواہ اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پاڑی ہے جیسے چاہو کہ جو ہے کاٹ لو لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے لے گا یہی ہے مثال المبیاک اللّہ اللہ اجم اللہ طب الرحیم اور اللہ کا اختیار کرو اللہ طب ہے توبا کا بہت قبول فرمانے والا اور رحیم ہے بہت اہم فرمانے والا